لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاد کے میدان میں ہوتے ہوئے بھی آپ کوئی چھوٹی موٹی تھوڑی بہت تجارت کرتے ہیں کوئی کاروبار اپنا سنبھال لیتے ہیں یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے دیکھیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی خیرات کیا کرتے تھے اور صدقہ دیا کرتے تھے تو یہ پیسہ کہاں سے آتا تھا وہ چندہ کیا کرتے تھے لوگوں سے نہیں تجارت کرتے تھے ہزار ہزار اونٹوں کا قافلہ آتا تھا ان کا کیا کہا ہزار ہزار اونٹوں کا قافلہ مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلان مجاہد ہے اس کا تجارتی کاروان آیا ہوا ہے اور اس میں ایک ہزار ڈاٹسن ہے آج کل کوئی ہم میں بس ایک تھا کیا نام تھا اس کا اسامہ بن لادن کیا نام تھا اس کا اسامہ بن لادن عظیم مجاہد تھے عظیم اللہ تعالی نے ان کے مال میں برکت دی تو انہوں نے امریکہ جیسے خبیز کو امریکہ جیسے کمینے کو مارا ہمیں بھی ایسے طریقے سے تجارت کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جس سے امیر کی طاقت میں بھی فرق نہ آئے جہاد کی عبادت میں بھی فرق نہ آئے اور لوگوں کا ہمیں محتاج بھی نہ بننا پڑے ایک ساتھ مجھے یہ بات بیان کر رہا تھا کہ جب یہ ہوٹل میں کام کرنے والے اور یہ مستری مزدوری کرنے والے گاڑیوں کی مرمت کرنے والے ان لوگوں سے جب کوئی میرا معاملہ ہوتا ہے تو پیسے اس کے بنتے ہیں چار سو تو میں پورے پانچ سو دے دیتا ہوں یہ سوچ کر کہ یار یہ حلال کاروبار تو کر رہا ہے نا بس یہ میری طرف سے سو روپے تمہیں حدیہ ہوئے آج کا سبق ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پر آ کر ختم کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے از حد یحبک اللہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو دنیا کی محبت سے دور ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کریں گے اللہ اکبر دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دو اللہ تم سے محبت کریں گے اور یہ حقیقت جو لوگ اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے وہ نماز کے لیے اچھی طرح کھڑے ہوتے ہیں نماز میں بھی کاروبار کا حساب کتاب لگا ہوتا ہے وہ ایک دفعہ ایک دکاندار نے کہا امام صاحب کو یار آج آپ نے تین رکعت نماز پڑھائی ہے اثر کی تو لوگوں نے کہا ہاں اسی طرح ہے تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ تو کوئی نماز میں اتنی توجہ نہیں کرتا آج اسے کیسے پتا چلا کہ امام نے تین رکعت نماز پڑھائی ہے اور ہمیں بھی نہیں پتا چلا تو کسی نے پوچھا کہ یار کیسے پتا چلا بابا جی آپ کو یہ کہ آج تین رکعت ہوئی ہے نماز کہا کہ بیٹا میں دکان کا حساب ہر روز پورا کر لیتا ہوں آج تھوڑا سا حساب رہ گیا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ شاید ایک رکعت آج کم ہو گئی ہے تو کاروبار کو اپنے دل و دماغ پر سوار نہیں کرنا چاہیے وہ جیسے کہ بزرگ فرماتے ہیں جی دل کے پاس تو ہے لیکن دل کے اندر نہیں ہے اس لیے پیسے جیب میں رکھا کرو دل کے اندر مت رکھا کرو دل کے اندر اللہ کی محبت کو رکھو بس اتنی سی بات پیسے رکھنے کے لیے جیب ہے اور اللہ کی محبت رکھنے کے لیے دل ہے ازہد فی دنیا یو کا اللہ دنیا کی محبت سے دور رہیں اللہ آپ سے محبت کرے گا اب اگلی بات کی طرف توجہ کریں وز حد فیم ان دنس یو حب کا وزد فیما دناس یو الناس حدیث کے اس ٹکڑے پر جب بھی میں آتا ہوں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ان کو دنیا کے بارے میں کتنی زیادہ معلومات عطا فرمائی تھی لوگوں کے بارے میں کیسی عجیب نفسیات کا علم انہیں عطا فرمایا تھا وہ پیغمبر ہیں وہ پیغمبر ہیں اللہ تعالی نے ان کو علم آتا فرمایا تھا اب اس ٹکڑے کا ترجمہ سنو وزما اناس لوگوں کے پاس جو ہے اس سے منہ مو موڑ لو جو ہے بکناس لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے لوگوں کی جیبوں میں جو ہے اس سے محبت مت کرو تو لوگ تم سے محبت کریں گے یہ بالکل ظاہر سی بات ہے تجربے سے ثابت ہے ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے خدمت کرتا ہے اور بہت اچھا انسان ہے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگتا تو آپ کو پیارا لگتا ہے یا نہیں لیکن ایک وہ شخص ہے جو کہ آتا ہے آخر میں ایک درخواست آپ کو پکڑا دیتا ہے یا کسی اور کے ذریعے بات آپ کی کان میں ڈالتا ہے یا خود کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے اور یہ چاہیے تو ایسے انسان سے لوگ محبت کرتے ہیں سبحان اللہ اس لیے ہمیں اپنی ضرورتیں اپنی حاجتیں اللہ کے دربار میں پیش کرنی چاہیے لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے حدیث کا یہ ٹکڑا اپنی زندگی میں شامل کر لو وزحد فیماس لوگوں کی جیبوں سے منہ مو موڑ لو لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ یحبک الناس تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے سبحان اللہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے سب کچھ اور ہم اس پر راضی بھی ہیں اکثر ہمارے ہاتھوں میں اور جیبوں میں پیسے نہیں ہوتے تو ہم صاف دیکھتے ہیں کہ دکاندار ہم سے بڑی عزت سے پیش آتے ہیں ظاہر سے بات ہے ہمیں لوگ مولوی کہتے ہیں مفتی کہتے ہیں مہاجر کہتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے تو یہ دکاندار جو ہیں بہت ہی عزت و احترام سے پیش آتے ہیں لیکن جب سامان لینے کے بعد آپ اس کو یہ کہتے ہیں دزان سارا وہ لکھا کہ یہ میرے کھاتے میں لکھ لو قرض میں لکھ لو فوراً اس کا یہ کھلا ہوا جو مبارک سا چہرہ تھا یہ مرجھا جاتا ہے بظاہر وہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کہتا ہے لیکن اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خفا ہے کہ یہ مولوی صاحبان ہمارے پاس آتے ہیں یہ مہاجر مجاہد صاحبان ہمارے پاس آتے ہیں قرضوں پر قرض کرتے ہیں تو دل میں ایک دکھ تو پیدا ہوتا ہے اور ایک حک سی اٹھتی ہے کہ کاش کے ایسا نہ ہوتا لیکن اس حدیث کے معنی کو سمجھنے میں آپ کو سہولت ہو جاتی ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس وقت آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں جبکہ آپ ان سے کچھ نہ مانگے اگر قرضہ لینا یہ تو بھیک مانگنا نہیں ہے نا یہ تو آپ دوبارہ واپس کرتے ہیں لیکن پھر بھی شریف انسان کے لیے معزز انسان کے لیے اس میں بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن پھر یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ وہ سید القو نین وہ اللہ کا محبوب احد کے پہاڑ کو سونے کا بنانے کی پیشکش ان کو کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے اس احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں مجھے یہ پسند ہے افلا اکون اب دن شکورا اے اللہ کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں تو جہاد کے میدان میں ہجرت کے میدان میں یہ جو فقر و فاقہ میں ہم مبتلا ہیں الحمد یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غیر اختیاری مشابہت ہے اور آپ کو یہ بات میں بتا دوں یہ مشہور بات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا دنیا سے وہ تشریف لے جا رہے تھے تو ان کا جو کمر بند تھا لوہے کی ذرا جو تلوار کے وار سے بچنے کے لیے مجاہدین پہنتے تھے نا پرانے زمانے میں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوہے کی زرا ایک یہودی کے پاس گروی رکھی گئی تھی آٹے کی خاطر کچھ جو۔ کی خاطر یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی سے قرض لیا دینے کو پیسے نہیں تھے چنانچہ اپنی زیرا اس یہودی کے پاس گروی رکھوائی کہ یہ رکھو جب پیسے آ جائیں گے تو تمہیں دے دیں گے تو اس لیے میرے مہاجر مجاہد بھائیوں کو جو جہاد کی وجہ سے فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس غیر اختیاری سنت پر بھی عمل کرنے کی اللہ نے ہمیں توحفی عطا فرما دی اللہ اکبر ایسا وقت آیا ہے ہم پر بھی کہ ہم بھی اپنا اسلحہ میگزین یا کوئی چیز جو ہمارے گھر میں ہے کسی دکاندار کے پاس گروی رکھوا دیتے ہیں اور بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے اس لیے کہ یہ جائز نہیں ہے عمومی طور پر چندے کی گزارشیں تو کی جاتی ہیں لیکن بذات خود الحمد ہمارے اکثر مجاہدین کسی کے سامنے درخواستیں کرتے نہیں پھرتے اپنی ذات کے لیے اپنے بچوں کے لیے ایسا نہیں کرتے الحمد اللہ تعالی ہمیں استغنا عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں زاہدانہ مجاہدانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس دنیا کا جو سب سے بڑا زاہد ہوتا ہے دنیا سے بے رغبت جس نے دنیا کو چھوڑ رکھا ہے وہ مجاہد ہی ہوتا ہے اس دنیا کا جو سب سے بڑا زاہد ہوتا ہے وہ مجاہد ہی ہوتا ہے سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کر وہ یہاں شہر میں اور میدانوں میں مٹی کھاتا پھرتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فقیرانہ زندگی گزاری تھی ہمارے مہاجرین ہمارے مجاہدین بھی گزار رہے ہیں امت بھی دیکھ رہی ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے وصل اللہ تعالیٰ علی خیر محمد و صحبی اجمائین سبحان ارشد وطب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ